و يطعمون التعام على حبه مسكينا و يتيما و أسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سادة الله العظيم ربي شرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل من لسانه فهو قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ حقن البافل اللہ پر ایمان اللہ کے رسول پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اندیخی مخلوق فرشتوں پر ایمان آن دیکھا مقام جنت اس پر ایمان اور اندیکھی جگہ جہنم اس پر ایمان یہ ہماری ایمانیات پھر ایک بالکل ناممکن نظر آنے والی چیز کہ انسان مر جائے ختم ہو جائے اس کے بدن کے سارے اجزاء بکھر جائیں ختم ہو جائیں مٹی بن جائیں راف بن جائیں اس کے بعد یہ انسان دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہوگا انہی فنگر پرنٹس کے ساتھ اسی میموری کے ساتھ انہی صلاحیتوں کے ساتھ تمام تر یادداشتوں کے ساتھ اور پھر اسے اپنے کیے کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے وہ متا عظیم جو اللہ نے اسے عطا کی اسی وقت کی صورت میں اس نے اس کو کس طرح خرچ کیا جوانی ہے تو وہ بھی وقت ہے عمر ہے تو وہ بھی وقت کا نام ہے اصل متا یہی وقت اسی لیے اللہ نے انسان کے نفع اور نقصان پر جس چیز کو گواہ بنایا ہے جس چیز کو ایویڈنس کے طور پر پیش کیا ہے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے وہ یہی وقت ہے بلا تیزی سے گزرنے والا یہ وقت گواہ ہے ان نل انسان اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان یا انسانیت خسارے سے تو والی ہے انسان گھاٹے میں جا رہا ہے اس کا ہی گزرتا ہوا وقت یہ بتاتا ہے اور اگر ہر انسان اپنے روزانہ کے وقت کو آڈٹ کرے کا حساب لگائے تو یہ بات قیامت تک نہیں جاتی کہ وہیں پتا چلے گا دنیا میں بھی انسان کو پتا چل جاتا میں نے اپنا وقت اس طرح سے گزارا ہے ان تمام ایمانیات کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی درکار ہے اللہ کو بھی اور اس کے رسول کو اور وہ چیز ہے ان سے محبت ابھی متفقن علیہ روایت ہے لا وبی لاحید تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں اسے میں پیارا نہ ہو جاؤں اسے اپنے والد سے اپنی اولاد سے اور تمام نو انسانیت ورنہ اجمائی باقیہ تمام لوگوں اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسین نبی مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز آگے ایک جگہ فرمایا والا یار بابو بیان فنب سے کبھی بھی اپنی جان کو ان کی جان سے زیادہ مرغوب نہ سمجھنا عزیز نہ سمجھنا قیمتی نہ سمجھنا دوسری طرف خود اللہ کی اپنی محبت جو کام بھی ہو وہ اللہ کی محبت میں مطلوب یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو اللہ کی رضا مندی کے لیے ہو اب اس کے عوض اللہ آپ کو کیا دیتا ہے آپ اس کو اسی کے حوالے رہنے دیں آپ اس کی رضا چاہیں میں نے مثال دی تھی کہ بچہ اگر باپ کو خوش کر دے تو اس کے بعد وہ خود سوچے گا تحفے کے لیے تو کیا سوچے گا کوئی فلونا گاڑی لے دے گا مجھے والد یا کوئی ہو سکتا ہے کافیاں طلب کر لے لیکن اگر وہ اپنی اس خوشی کو والد پہ چھوڑ دے کہ وہ اس سے کیا دیتا ہے تو شاید وہ اس سے بڑا توحفہ دے دے جو اس کے وحم گمان میں بھی نہ مطلوب یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت جو امال تم کر رہے ہو وہ ڈنڈے کے زور پر نہ ہو وہ تو آدمی کسی کی بھی اتات کر لیتا ہے ڈنڈے کے زور سے تو ہم اتات کر ہی رہے نا تو پھر اللہ کی اور بندوں کی اطاعت میں فرق کیا رہ گیا اور لالچ میں بھی ہم اتات کر رہے ہیں لوگوں کی گالیاں بھی ہم سن لیتے ہیں مسبہیو ہوتا ہے تو برداشت کر لیتے ہیں انسلٹ ہوتی ہے تو برداشت کر لیتے ہیں کیوں دن ہم ملتے ہیں اس کے بعد لالچ میں بھی اطاعت ہم لوگوں کی کر رہے ہیں اور ڈر کی وجہ سے بھی کر رہے ہیں تو اگر اللہ کی بھی اسی طرح کرتے ہیں تو بندے اور اللہ میں فرق ہے رہے ہیں اللہ جس اطاعت کا تقاضا کرتا ہے وہ ہے رایاتل الحب ماں را تل دل انتہا درجے کی محبت دیکھیے جو بھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے وہ اللہ کی وجہ سے کریں گے ان کا تعلق اللہ کے ساتھ اور کوئی نسبی تعلق ہمارا حضور کے ساتھ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ان سے محبت ہوگی ہماری حضور سے جو محبت ہوگی وہ اس لیے ہوگی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول تو شدید ترین سب سے زیادہ محبت کس سے ہوگی اللہ پھر ہر اس چیز سے جو اللہ سے تعلق رکھتی ہے اور ہمارے اور اللہ کے درمیان سب سے پہلا جو رابطہ سب سے پہلی کڑی ہے وہ رسول ہوتا ہے وہ نمائندے ہوتے ہیں اللہ کے لہٰذا ان سے جو ہمیں پیار ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ سے محبت کم ہوگی تو نبی سے بھی کم ہو جائے گی آٹومیٹیکلی اور پھر ختم ہوتے چلی جائے گی نیچے تقاضا یہ ہے جس طرح اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے ڈیمانڈ ہے اسی طرح اللہ سے محبت کا بھی تقاضا ہے ڈیمانڈ ہے اللہ کی طرف سے کہ مجھ سے محبت کرو مجھ سے پیار کرو دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم اپنا اپنا پیار اپنی محبت تقسیم کر دیتے ہیں اس کی رچو پروپورشن میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نسبت عناصر میں کوئی کمی ہو سکتی ہے بیوی ہے ماں باپ ہے اولاد ہے وطن ہے پلاٹ ہے پیسہ ہے سونے چاندی کے ڈھیر ہیں گاڑیاں ہیں ہم ان سب سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ان کی خاطر ہم قربانیاں دیتے ہیں گرمی سردی جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں انہیں کی خاطر قتل بھی ہو جاتے ہیں اللہ کی ڈیمانڈ یہ اللہ چاہتا یہ کہ سب سے زیادہ تم پیار مجھ سے کرو محبت مجھ سے کرو کیوں کرو اس لیے کہ اس کائنات میں تمہارا وجود میرا مرحون منت کی میں نے چاہا تھا جس شکل میں چاہا تھا جب چاہا تھا جس کے گھر چاہا تھا جس علاقے میں چاہا تھا یہ سارے انتخاب میرے ہیں یہ ساری سلیکشنز میری ہیں میں نے تمہیں بنایا حل اطال انسان عین دہر لمح یا کن شہی مزکورہ انسان پر اس دہر اس ٹائم کا اس زمانے کا ایک لمحہ وہ بھی نہیں گزرا جب یہ قابل ذکر شاید نہیں ہے آج ہے نا ہماری آئیڈینٹی آج میرا نام ہے چاہے پاسپورٹ پہ لکھا ہے چاہے شناختی کارڈ پہ لکھا ہے چاہے یونین کاؤنسل میں لکھا ہوا ہے یا میرے فوٹو چھپ رہے ہیں یا میرے آرٹیکل چھپ رہے ہیں یا میرے نام زمینیں ہیں یا دکانیں ہیں آج سے تیس پینتیس سال پہلے میں کچھ بھی نہیں تھا نہ میری ماں کو پتا تھا نہ میرے باپ کو پتا تھا حالات انسان ہی ندہ یا کچھ نہ انسان پر زمانے کا ایک لمحہ وہ بھی نہیں گزرا جب یہ کوئی قابل ذکر شاعر نہیں تھا اس کے تذکرے نہیں ہوتے تھے اتنا حلق نل ہم نے انسان کو بنایا من الفت ان, ان کن کن مرحلوں سے گزرا کہاں سے آیا کہاں گیا کہاں بیج ہے کہاں کھیتی ہے کس طرح بنایا ہے یخلو کم فی بو تو خل کے تمہیں فائدہ کرتا ہے وہ تمہاری ماں کے پیٹوں میں کھل من بعد خلق خل کو بائی اور ہر دور میں تمہاری شکل مختلف ہوتی ہے جب انسان چالیس دن کا ہوتا ہے کے پیٹ میں یا دو چار مہینے کا تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا اس کی شکل کیا ہے وہ جانگ کی طرح ہوتا ہے یہ ایک تخلیق فقل نتفت نتفتہ تن فخل مدغت فخلتا ایزام یہ ساری تخلیقات فقام الحما ہم نے پیدا کی فال ناسا بہرا پھر آج اس کا میکا بھی ہے پھر آج اس کا سسرال بھی ہے تم ہو تو یہ سب کچھ ہے اور تم ہماری بنائی ہوئی تصویر ہو اللہ خال الر ال مصبر تمہارا منصوبہ بھی ہم نے سوچا تمہاری شکل ہم نے سوچی تھی نہ تمہاری ماں نے سوچی تھی نہ تمہارے باپ نے سوچی تھی نہ دادے نے سوچی تھی اس تصویر کا پھر بلو پرنٹ بھی ہم نے بنایا اور پھر ڈارک روم کے اندر اس پر رنگ بھی ہم نے چڑھائی یہ تینوں صفتیں ایک ہی کام کی ہیں ہو الخالق البارق المصور نقشہ اسی نے بنایا رنگ اس نقشے میں اسی نے بھرایا کوئی انجینئر نہیں بلایا کسی سے کوئی مدد نہیں لی تمہارے ماں باپ سے کوئی پیسے نہیں لیے اللہ جی خالاک کا من تو راب ان تم میں من نصفت کرا جا تو انسان صرف اس وجہ سے کہ میرا وجود میرے ماں اور باپ کا مدون منت ہے ان سے کتنی محبت کرتا ہے لیکن ماں اور باپ سے پہلے بھی ایک ہستی ہے جس کے سامنے یہ بھی مجبور تھے اگر وہ ارادہ نہ کرتا تو یہ کبھی بھی آپ کو پیدا نہ کر سکتا سب سے پہلی محبت اس امین الناس لوگوں میں سے من کچھ ایسے ہیں جو جنہوں نے یتاہ دون عل انداز اللہ کے علاوہ اس کے ند چن لیتے اس کی مثال تو کوئی ہو نہیں سکتے ہم لہسا کا متل ہی چاہیے یہ ند ہوتے ہیں زد بھی کوئی نہیں ہو سکتا اس کی جد یہ ہوتا کہ آپ نے کپڑے کی دکان ڈالی آپ کے بل مقابل آ کر دوسرے نے کپڑے کی دکان ڈالی یہ ہو گیا جد جس ریٹ پہ آپ کپڑا بیچیں گے اس ریٹ پہ وہ بیچے گا ہو سکتے ہیں دو چار آنے کم بیچے یہ زد ہے اور اللہ چیلنج دیتا ہے میرا جد کوئی بن کے تو دکھا ایک مکھی کو بنا کر دکھ فرمایا کیا انہوں نے اللہ کے سوا ان لوگوں کو شریک بنا لیا ہے خالقوں کا خلق ہی انہوں نے بھی کوئی چیز تخلیق کی ہو جیسی تخلیق اللہ کی ہے فتح الْخَلْقُ خلق تو یہ بیچارے فیصلہ نہیں کر سکے کہ کس کی تخلیق جو ہے وہ بہترین ہے گڑبڑ ہو گئی ہے ان پر تو انہوں نے مجھے چھوڑ کے کسی اور خالق کو چن لیا تو میں انہیں کوئی نہ کوئی چھوٹ دے دوں فیصلہ نہیں کر سکے بیچارے اب جاتے ہیں کپڑا ایک ملک کا بھی بنا ہے دوسرے ملک کا بھی بنا ہے ایک ملک کا بھی بنا ہو دوسری ملک کا بھی بنا ہوگا اسی طرح برتن ہے دھوکا ہو جاتا ہے فرمایا اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی یہ بیچارے دھوکا کھا جاتے تو میں چھوڑ دیتا لیکن کائنات میں خالق ہے ہی ایک بال الواحد ایک ہی تو تخلیق کرنے والا ہے خلق اللہ فارونی ماضا خلاک اللہ مندون مراحل جنوا کر انسان کی پیدائش کے فرمایا یہ ہے اللہ کی تخلیق اللہ کی پروڈکشن اللہ کی کریشن فارونی مازا خلق اللہ زین نمند نے ذرا داؤ ایگزیبیشن میں دکھا دوسروں نے کون سا انسان پیدا کیا ہے یہ ماتھا میرا بنایا ہوا نہیں ہے جو کسی اور کے آگے ٹیکتے ہوں فارونی مازا خلق اللہ زی نمند نے فرما لیں یخل کو دبا بن والا یہ سارے مل جائیں انسان تو بڑی کریٹیکل تخلیق ہے بہت نازک ایک کائنات انسان کے ہر سیل کے اندر ہے ہر سیل کے اندر ایک مکمل انسان بیٹھا ہے یہ مت سمجھے کہ چھ فٹ کا ایک آدمی صرف ایک آدمی ہوتا ہے اس کا ہر سیل ایک آدمی اور اس کی اولاد جو اس کی صفات لے کر آگے ایکسٹینڈ ہوئی ہے وہ ایکسٹین تھا اس کے جسم اس ایک سل سے ایک نیا انسان بنا ہے ساری صفات لے کر بنا ہے باپ کی آنکھیں باپ کی طرح بال باپ کی طرح چال باپ کی طرح گفتگو باپ کی طرح اس کی ہیبٹس یہ اس سے ایکسٹین ہر سل مکمل آپ کی صفات رکھتا ہے اور ہر لمحہ مر رہا اور زندہ ہو رہا ہے یہ قیامت کوئی نہیں ہوگا یحیی و یمیت وہ زندہ کر رہا ہے وہ مار رہا ہے جانتی نو سے سب کچھ آپ کے بدن کے سیلز مرتے ہیں اور اس کی جگہ دوسرے ریپلیس ہو رہے ہیں اور تین سال کے اندر پورا انسان پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک بدلی ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تین سال کے اندر مکمل انسان نئے سلز آ جاتے ڈپلس ہو جاتے ہمیں پتا بھی نہیں ہر لمحہ اگر وہ ساتھ ساتھ زندہ نہ کرتا جائے صرف مرتے جائیں تو اس بیماری کا نام کیا ہے کینسر کہ مر ہیں اس کی ریپروڈکشن نہیں ہو رہی نئے سلز بند نہیں رہے اس بیماری کا نام ہے کینسر اور دنیا نے جواب دے دیا ہے کہ کینسر لا علاج مر بلینز ڈالر خرچ کرنے کے بعد یہ کل کی خبر ہے سائنس دانوں نے ہینڈز اپ کر دیا کہ کینسر کی دوا ہم اید نہیں کر سکے ایجاد لہذا اب اس چیپٹر کو بند کر دیں اور ایڈز پہ یہی پیسہ خرچ کریں ایڈز کا علاج تخلیق مکھھی بنا کر دکھاؤ انسان تو بڑی اہم ہے نا کلائمیٹ سے اللہ کی تخلیقات کا ایک معمولی چیز ہے مکھی مکھی بنا کے دیکھو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام احسانات کا عرض اللہ آپ سے یہ طلب کرتا ہے کہ مجھ سے پیار مجھ سے محبت کرو یہ اس کا مطالبہ ہے یہ اس کا تقاضا ہے اور یہ تقاضا بڑا فکری ہے اس لیے ہماری تخلیق اس کے ارادہ اور پھر اس کے بعد جو ہم زندہ ہیں تو بھی اس کے ارادے سے اس کے احسانات اتنے احسانات کیے اس باپ کی نافرمانی آپ کریں تو گھر سے نکال دیتا ہے اور ماں کو کہتا ہے کھانا نہیں دینے سے اللہ دے رہے ہیں نا کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں ماں باپ سے زیادہ ہی پیار کرتا ہے ستر گنا زیادہ ایک ماں سے ستر گنا زیادہ حکم دیا کہ تم اگر کوئی نیت کرو گے ارادہ کرو گے عمل کرو یا نہ کرو تمہارا محاسبہ ہوگا پلاننگ تو تم نے کی تھی نا تو خومات یہ بہت سخت قانون تھا صرف پلاننگ پہ پکڑے جائیں تو ہم ہمیں سے پتہ نہیں کتنی پلاننگ کیے بیٹھے ہیں جو غیر سری ہے غیر قانونی ہے لیکن جب حکم آیا آپ دیکھیں یہ بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں سکھائے کہ اپنے رب سے کیسے ڈیل کرنا ہے کیسے بندے بن کر رہنا ہے تم صاحبہ کا دل بڑا تنگ ہوا کون بخشا جائے گا دماغ میں آنے والے خیال پر بھی اگر گرفت ہو گئی اسے بھی آڈٹ کرانا پڑا پھر فر تم آر گئے فرمایا حضور کون بخشا جائے گا آپ نے فرمایا بن اسرائیل کی طرح مت بنو سمے نہ وا سہی نہ بولو سمے نہ وا تھا سمجھتا ہے کہ یہ بوجھ ہمارے لائق ہے ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں تو تیری اسمنٹ ہماری اسٹ سے زیادہ تیرا اندازہ ہمارے ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم اس میں پورا نہیں اتر سکتے لیکن اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم پورے اتر سکتے ہیں تو سمجھ نہ ہوتا ہے اللہ ہم نے سنا ہم نے ماتا جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے خاص خزانوں سے عرش کے نیچے سے پھر یہ کلمات مار دی شاباش دیا آمن بما آمن باللہ من رسولما کلائے لان و فر تو بہ نو سمے نہ اللہ نے وہ جملہ دوبارہ کوٹ کیا ہے اور تعجم کے ساتھ کوٹ کیا دیکھو میں نے کتنا موٹ ڈالا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اس کی ہوتا دیکھو پھر اللہ نے فرمایا ہے لا اللہ, اللہ, ما اللہ کسی جان پر اس کی وسط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا لہام کا سبق اس کو وہی ملے گا جو اس نے کیا وہ الیہ مت اور اس کو گناہ بھی وہی ملے گا جو اس نے کیا پلاننگ پہ کوئی نہیں ہوگا گرفت نہیں اس کا احسان نہیں کہ اس نے مجھ پر اتنا اعتماد کیا ہے. اسی طرح جب شعور کی امانت اللہ نے انسان کے سپرد کی اور یہ بات بتائی کہ آپ کو یہ بوجھ اٹھانا ہوگا تو کائنات کی ہر چیز نے انکار کر دیا عرب نل امان یہ نیابت یہ خلافت ہم نے زمین و آسمان پر پیش کی تھی ورزیباد اور پہاڑوں کو پیش کی تھی آدئی نہ یہ مل انہوں نے اسے اٹھانے سے معذرت کر لی اور ڈر گئے وہ ہم انسان اور اٹھا لیا اس کو حل انسان نے ان نو کا نہ یہ بڑا بھولا مان جسے ماؤنٹ ایوریسٹ نے اٹھانے سے انکار کر دیا جسے ایک کیتو نہیں اٹھا رہا اسے انسان کہتا سمجھنا ہوا تھا تو وہ لکھتے ہیں کہ اتنا بھولا بھی نہیں تھا بھولا تھا لیکن اتنا بھی بھولا نہیں تھا اس نے ایک لمحے کے اندر مائنس پلس کر لیا کہ اللہ ظالم نہیں ہے اور کسی پر اس کی وسط سے زیادہ بوجھ لادنا ظلم ہے چاہے وہ آپ کا جانواری کیوں نہ اونٹ پر بھی اس کی وسط سے زیادہ بوجھ لادنا ظلم ہے اور حضور نے منع کیا مہنے کے اندر اس نے فاصلہ کر لیا رب ظالم نہیں ہو سکتا میرے شیا شان ہے تو سوارا میری استطاعت ہے تو سوارا جی بسم اللہ اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے جو کچھ کہا ہے وہ ہماری استطاعت میں ہے جو کچھ آپ کر چکے ہیں ثابت ہو گیا کہ آپ کی استطاعت میں ہے ایک نماز اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو ثابت ہو گیا کہ تیری استطاعت میں ہے نماز پڑھنی اور پتہ نہیں ابھی کتنی استطاعتیں تھیں جو ہم نے پوری نہیں کی اور ان کا حساب دینا ہے ہم لیکن جو کچھ آپ کر چکے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کے رینج میں تھا آپ اسے کر سکتے پھر میں نے ارج کیا کہ محبت جو ہے وہ اللہ کا تقاضا ہے جنت اس کا انعام ہے جنت کے وجود پر ایمان ایمانیات میں داخل ہے جنت کا انکار کفر ہے جنت کا شوق ظاہر کرنا جنت طلب کرنا ہمیں تعلیم دی گئی ہے لیکن کام کرنا ہمارا اللہ کی بندگی کرنا اللہ کی اطاعت کرنا جنت کا مرہے منت نہیں ہے جنت کے ساتھ جب وہ لنکڈ نہیں ہے اگر یہ بات ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنت نہ ہوتی تو ہم نماز نہ پڑھتے رب کا تو اس میں عمل دخل کوئی نہ نہ رہا رب ہوتا بھی حکم دیتا بھی جنت نہ ہوتی تو میں نہ کرتا یا چلیے کم از کم جہنم نہ ہوتی تو میں نہ کرتا اب تو یا تو جہنم کے ڈر کی وجہ یا جنت کی لالچ یہ متم نظر ہے ہمارا ہم اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اس لیے جو ہم دیکھی چیز ہم طلب بھی کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ اللہ کا انعام ہے لیکن اللہ ہم سے جو مطالبہ کرتا ہے وہ یہ ہے على <حبه> وہ اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں عَلَى حُبَّهِ الْقُرْبَى وَالْ <وَالْمَسَاكِن> اسی طرح لوگوں نے ند چن رکھے ہیں یہ کہہ دینے سے کہ اللہ نام کی ایک ہستی ہے تو یہ بہت سی قومیں رکھتی ہیں ہندوؤں کو پوچھیں آپ کہ ان کا بھگوان کہاں ہوتا ہے ان کا فربو کہاں ہے تو وہ انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کہ وہاں ہے آسمانوں میں مندروں میں نہیں سکھ سے پوچھیں اس کا رب کہاں ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ آسمان میں عیسائیوں سے پوچھے وہ بڑی جی سے لکھے جانے والا گاڈ کہاں ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آسمانوں میں اللہ کے وجود پر کون ہے جو اس کا انکار کر سکتے جو اپنے آپ کو دیر یا کہتے ہیں ان کے بھی اندر اللہ موجود ہوتا ہے ڈیٹ بنے ہوئے مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو پھر برجنیک کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ اللہ اس کی زمانت دے سکتے اللہ مومن جو ہے اس کا ایمان ما الحب وہ ٹوٹ کر محبت کرتا اللہ سے صحابہ نے جو اپنے والد قتل کیے تھے اور بیٹے قتل کیے تھے اور ماموں قتل کیے تھے وہ اللہ کی محبت میں قتل کیے تھے جنت کے لیے قتل نہیں کیے یہ تو بڑی مطلب پرستی ہو گئی کہ حورے لینے کے لیے نہروں کا پانی پینے کے لیے درختوں کی چاؤں میں بیٹھنے کے لیے ایک شخص اپنے باپ کو قتل کر دے اس سے بڑی خود غرضی کیا ہو سکتی ہے یہ سودا جو ہوا تھا وہ محبت نے محبت کو قتل کیا تھا بڑی محبت نے چھوٹی محبت کو قتل کروا دیا انہیں والد پیارے تھے ابو عبیدہ بن نظر رضی اللہ اللہ کالانو فرماتے ہیں میں نے دو دفعہ اسپیئر کیا اپنے والد کو دو دفعہ میرے سامنے آئے ہیں اور میں نے ٹال دیے چھوڑو کنی کے طرح آ لیکن تیسری دفعہ گردن اڑا دی باپ پیارا نہیں تھا انہیں باپ نے پالا نہیں تھا وہ باپ کی گودی میں نہیں بیٹھے تھے انہوں نے باپ کی انگلی نہیں پکڑی تھی ابراہیم کو اسماعیل سے پیار نہیں تھا علیہ سلام کس نے لٹایا تھا اسماعیل کو محبت نے وہ بڑی محبت نے چھوٹی محبت کو لٹایا تھا بڑی محبت نے چھوٹی محبت کے گلے پر چھری رکھوائی تھی یہ سارے کام محبت کرواتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جنت کے لیے اسماعیل کو ذبح نہیں کیا محبت میں ذبح کیا مطلوب کیا ہے کل انکان آبا حکم و ابنا حکم و اخوان حکم و اضواج حکم و عشیرت و اموال منہا و تجارت ان تک و مساط ان ترفون و رسول ہی و ان سے کہہ دو ہے نبی دیکھیے تقاضا کیا ایمان کے ساتھ ایمان کس شان کے ساتھ وہ ایمان ہوگا تو ساتھ پریکٹس بھی ہوگی محبت ہوگی تو باقی محبت کے سارے لازمی تقاضے ہیں محبوب کے در پر ساری ساری رات کھڑا رہنا وہ محبت کا تقاضا ہے خلیلا ومن اللہ فرضتلا ہوا سب فویلا کھڑا کون رکھتی ہے رات کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں فرض نمازیں تو جنت یا جہنم کی وجہ سے ہو جاتی ہیں رات کو محبت ہی کھڑا رکھتی ہے اس لیے کہ اس کے بارے میں وہ پوچھا ہی نہیں نا جائے گا قیامت کے دن فرض نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا لائجہ جانم کے ڈر کی وجہ سے ہم پڑھ لیتے لیکن رات کا کھڑا ہونا کیوں نہیں رات کو ہم کھڑے ہوتے اسی چیز کی کمی ایمان ہے تبھی تو نماز پڑھتے ہیں محبت کی کمی ہے اس لیے رات کو کھڑے نہیں ہوتے جہاں ذمہ داری ادا ہو گئی پوچھ گچھ سے جان چھوٹ گئی وہیں پر ہم نے فل سٹاپ لگا دی اور فرمایا کہ نوافل سے بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور آخر میں فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اور کیا ہے اس کے پاؤں اس کے ہاتھ اس کی آنکھیں اس کے کان یہ سب میرے ہو جاتے ہیں اس کا اپنا کچھ رہتا ہی نہیں کان اس کے ہوتے ہیں سنتا ہوا ہے جو میں کہتا ہوں آنکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھتا ہوا ہے جو میں کہتا ہوں ہاتھ اس کا ہوتا لیکن حرام کی طرف نہیں اٹھتا میں نے بین لگائی ہوئی ہے ایکٹ میرے حکم کے کاٹ کرتا تو اس کا نہ نہ ہوا میرا ہوا نا تو رات کو کھڑا کیا رکھتی ہے محبت ان سے یہ بات کہہ دو ان کا نہ اگر تمہیں اپنے باپ دادا وہ اب اپنے بیٹے اور پوتے وہ اخوانوں اپنے بھائی وہ ازواجوں اور اپنی بیویاں وہ عشیرتوں اور اپنی برادری تم قبیلہ وہ اموال تمہا اور تمہارا وہ مال جو تم جمع کیے بیٹھے ہو وہ تجارت ان تک شونا کا سادہ اور وہ تجارت جس میں گھاٹے کا تمہیں ڈر ہے کہ اگر اللہ کے حکم پر چلیں گے تو کوئی کمی ہو جائے مساکن اتر اور وہ تمہارے مساکن تمہاری اکاموڈیشن تمہارے گھر جو تمہیں بڑے پیارے لگتے آب تمہیں زیادہ محبوب ہیں مین اللہ اللہ وہ رسول ہے آپ دیکھیے محبت تابع چل رہی ہے اور اس کے رسول سے اور اس کے بعد میں جہاد کرنے سے یعنی محبت ہوگی تو جہاد ہوگا نہیں ہوگی تو نہیں ہوتا رب سو تو جاؤ انتظار تھکایا تھی اللہ عمرے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے وہ اللہ جن کو ملفاستی یہ سارے محبوب ہیں محبتیں ہیں پیار ہے ان سے لیکن ان سب کا پیار جمع ہو کر مجموعی پیار اللہ سے ہونا چاہیے کیوں یہ اس نے دیے میں نے مثال دی ہے بہت دفعہ درس میں دے چکا ہوں کہ آپ کھلونے کیوں دیتے ہیں اپنی اولاد کو لا اسے وہ پیار ہوتا ہے نا اس اچھے لگتے ہیں اسے کھیلتا ہے خوش ہوتا ہے آپ کو اس کی خوشی عزیز ہوتی ہے کھلونا لا دیتے ہیں آپ تقاضا کیا ہے کھیلے اس سے کھیل کر خوش ہو لیکن اس خوشی کے عوض پیار مجھ سے کر ہر نئے کھلونے پر مجھ سے محبت اس کی بڑھ جائے میرے ابا نے دیا ہے ابا لے کر آئے اور اگر وہ اس میں گم ہو جائے وہ بچہ لائے ہوئے کھلونے میں گم ہو جائے کھیل میں اتنا مہگ ہو جائے کہ ابا کی محبت اور اس محبت کے تقاضے دل سے نکل جائیں ابا کہ بیٹا وہ برتن اٹھا دینا اور بیٹا کھیلتا رہے ابا کہ بیٹا وہ پانی کا گلاس دینا بیٹا کھیلتا رہے ابا کہ بیٹا میرا جوتا پکڑا دینا بچہ کھیلتا رہے تو ابا کیا کرے سارا کچھ اٹھا کر باہر نہ پھینکے لاکھ تو کاری دے گا کہ تم کھول گئے ان میں ان کو باپ بنا لیا تم نے جو کچھ میں ملا یہ سب کھلونے ہیں انا جاننا مال لب زین یہ کھلونے اولاد ہے مال ہے زوین الناصو شاہواتمین النسا و البلین و القناطیر المقطر امنصاب و فضا ول خیر المسلمہ یہ سارے یہ سارے پلاٹ یہ سارے گھر یہ یہ گھوڑے یہ یہ سونے چاندی کے ڈھیر یہ کھلونے ہیں وَإنَّا مَا عَلَيْهَا اور ایک دن ہم سب کو اٹھا کر پاش پاش کر دیں کھو گئے تم اللہ کو مجھ سے کہا تر نا تل حکم یہ کھلونے تمہیں اپنے اندر کھبو نہ لیں انہی میں نہ کھو جانا کھلونے دینے والے کو بھی یاد رکھ اس نے دیے ہیں اس کی عطا ہے کوئی ساتھ لے کر آیا تھا جو کچھ آیا تمہارے پاس ہے اس نے دیا ہے اور پھر ایک دن واپس لے لے گا جس طرح ننگے پنڈے آئے تھے اسی طرح ننگے پنڈے نکل جاؤ نہ کچھ لے کر آئے تھے نہ لے کر جائیں گے انگوٹھی بھی اتار لیتے ہیں چاہے وہ آٹھ آنے گی کیوں نہ ساتھ نہیں توڑتے بنیاد بھی اتار لیتے نہ اترے نا تیرے بازو اتر جائیں تو کاٹ دیتے देते کر دیتے تیرے ساتھ نہیں جانے دیتے یہ ہے تیری قدر یہ ہے تیری قیمت قیمت کیا ہے جا کے کور میں ڈالتے ہیں آم آدمی تو جنازہ پڑھ کے وہیں سے واپس آ جاتا ہے پیارے قبر پر جا کر تیرے اوپر مٹی ڈالتے جو جتنا زیادہ پیار کرتا ہے اتنی مٹی زیادہ ڈالتا یہ تیری قیمت ہے کہا مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت نے وقت دفن زندگی بھر کی محبت کا سلا دینے لے یہ جی ہے اور گھر والے سب سے آخر میں پانی بھی اوپر ڈال کے آتے ہیں اسی طرح آیا تھا تجھے دے کر کیا بھیجا گیا تھا وقت وقت لے کر آیا تھا تاٹھ سال کوئی چالیس سال کوئی تیس سال کوئی تیرے پاس ڈالر نہیں تھے پاؤنڈ نہیں تھے جرم نہیں تھے ریال نہیں تھے کوئی شیئر نہیں تھے کوئی ویزا کارڈ نہیں تھا ٹائم لے کر آئے تھے اور کہا گیا تھا کہ اس وقت کو بیچو دنیا میں بھی گزارا کرو اسی سے اور آخرت کے لیے بھی بچاؤ انفیک خیرن نے ماں باپ کے لیے بھی خرچو بیوی بی بچوں کے لیے بھی خرچو لیکن تھوڑا خرچہ اپنے لیے بھی کر لو انفیکو خیرن نے اسی ٹائم میں سے تھوڑا سا اپنے لیے بھی خرچو ہم نے آٹھ گھنٹے بیٹھے کسی مسکین کو پانچ سو سات سو ملتا ہے کوئی انہیں آٹھ گھنٹوں کے اوب تین ہزار چار ہزار کما لیتا اس کا وقت زیادہ قیمتی بک جاتا ہے بیچ کیا رہے ہو تم لوگ ٹائم اور جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو ہر چیز کی نفی ہو جائے گی وقت ختم ہو جائے گا تو ہر چیز نفی ہو جائے گی تیری دولت اب تیری نہیں رہی ہے تیرا وقت گزر گیا اب انہوں نے ڈال دیا جا کے قبر میں ان کی مہربانی ہے پی دعا دے دیں اور اولاد جسے پتہ ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو اس میں سے میرے باپ کو بھی کچھ ملے گا یہ کہ اس نے انویسٹمنٹ کی ہے میرے اوپر میں اس کا صدقہ جاریہ ہوں پھر بھی وہ نیکی نہ کرے میں کہتا ہوں جس کا والد مر گیا ہے کم از کم اسے تو یہ احساس کرنا چاہیے کہ اب اس اکیلے کی زندگی کا معاملہ نہیں ہے اب تو اس کا والد بھی اسی پر ڈیپینڈ کرتا رہا اب اس کی نماز سے دو گھروں کا چولہا جلتا ہے اب اس کی نماز سے دو جنتیں بنتی ہیں ماں مر گئی ہے تو تین بنتی ہیں اب اس اکیلے کی ایک نماز نہیں ہے اب یہ نماز باپ کو بھی ملتی ہے ماں کو بھی ملتی ہے میں سمجھا تو سدھر جانا چاہیے اسے تو گنا سے بچنا چاہیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری محبتیں ریفلیکٹ ہوں اس کی محبت اللہ کی محبت ٹوٹ کر محبت کرو یہ وہ لوگ من کا نیئر جولے کا اللہ اللہ سے ملاقات کی امید لگائے پھرتے تڑپتے ہیں وہ گردنے لیے گریبان کھولے کہاں کہاں دکے کھاتے پھرتے شاید یہاں اپوائنٹمنٹ ہو یہاں مجھے میرا رب مل جائے کوئی کشمیر میں کٹاتا ہے کوئی افغانستان میں کٹاتا ہے کوئی چچینیا میں کٹاتا ہے کوئی بوسنیا میں کٹاتا ہے کوئی اراکان میں کٹا رہا ہے یہ کون ہے یہ لوگ ان کے جذبات بات نہیں وہ انسان نہیں منگنی ہوئی ہوئی ہے اسے وہ لائف پسند نہیں ہے 18 18 سال کے تک ہی یہ اٹھارہ سے تیس کے درمیان جاتے وہ انہیں یہ زندگی عزیز نہیں ہے کسی کا پیار اتنا ہے کہ اس نے ان سب محبتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے دیوانے بنے پھر تلفی سبیر اللہ ادوانفی سبیر اللہ میری تمنا اللہ کے راہ میں قتل ہونا چاہتا ہوں میری تمنا اللہ کی راہ میں قتل ہونا چاہتا ہوں وہ آپ نے پڑھا ہے غلط اس میں غلط ٹو میں وہ مضمون آیا تھا کہ جب افغانستان کی صورتحال ریفلیکٹ ہوگی کشمیر کے اندر اگر وہاں امن و ہو گیا اور کوئی جاب باقی نہ رہا گردن کٹانے کے لیے تو یہ تو مرنا چاہتے ہیں نا پھر مرنے کے لیے کشمیر آئیں گے اور مرنے آئیں گے تو ماریں گے بھی یہ دیوانے کہاں ملتے کون بناتا ہے ان کو درم ڈالر مدینے سے گئے ہیں شہید ہونے کے لیے مدینہ چھوڑ کر گئے جیسے وہ یو بن ساری رضی اللہ تعالیٰ نہ گئے استمبول میں قبر بنی مدینہ چھوڑ کر گئے ہیں کہاں قبریں بنی یہ ہمیں باتیں اوپری لگتی ہیں اس لیے کہ ہمارے اندر وہ ابھی چیز نہیں انہیں اوپری نہیں لگتی جن کے اندر یہ ہے اللہ سے محبت اللہ سے محبت جس کا وہ تقاضا کرتا ہے وہ محبت ڈال دو گے تو باقی سارے تقاضے پورے ہوتے چلے جائیں گے محبت ایک ایسی ڈسک جس میں یہ جہاد کتاب گردن کٹانا راتوں کو کھڑا رہنا مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ سب کچھ آر اوی پری پروگرامڈ ہے فیڈ ہے اس کے اندر یہ لگتی جائے گی تو وہ پہا اپنا کام کرنا شروع کر دی. اور وہ ڈسک ہمارے اندر نہیں ہمارے اندر نماز روزے والی ڈسک تو لگی ہوئی وہ بھی جس پر اللہ کا احسان ہو یہ بھی اللہ کا فضل ہے لال فضل اللہ ہوتی ہے لیکن جو مطلوب ہے وہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں بائیس دفعہ کہا ہے بائیس دفعہ وہ دان فی سبیل اللہ سمیا سم ابتلا سم اخیا سم ابتلا سم اخیا سم ابتلا سم اخیا سم اب میں چاہتا ہوں اور اب کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں جاؤ، جاؤ، یہ کیا ہے اس کی محبت میں ہوں یو تمہ اب اس کی محبت آتی ہے اس کے احسانات یاد کرنے سے اس کا جو پیار ہے میرے ساتھ وہ یاد کرنے تفکر سے تدبر سے آخیں بند کریں غور کریں آپ یہ کہتے ہیں میرے والد نے بڑی محنت سے مجھے پالا ہے مجھے کھلایا پلایا ہے مزدوری کی اس نے بڑی کبھی آپ نے یہ بھی غور کیا ہے کہ جو لکما آپ کے ہاتھ میں آیا ہے آپ اسے منہ میں رکھنے جا رہے کائنات کی کتنی چیزوں نے کتنی توانائیوں نے ایک دوسرے سے کوآپریٹ کیا ہے تو وہ لکما آپ کے منہ تک پہنچا ہے کبھی آپ کو احساس ہوا ہے سورج نے اپنا حصہ دیا زمین نے اپنا حصہ دیا ہاؤں نے اپنا کام کیا بادلوں نے اپنا کام کیا پانی نے اپنا کام کیا کسان پسینے میں نچڑ رہا ہے اور وہ اسے کاٹ رہا ہے اور اس کو گا رہا ہے رات دن کام کر رہا ہے ایک لکما جو آپ کے منہ میں پہنچا ہے کتنے نوکر اللہ نے لگائے تو آپ تک پہنچا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی درمیان میں کفر کر دے نا پرمانی کر دے جس طرح تم کر رہے ہو ہم کر رہے کوئی ایک بھی کوپریٹ نہ کرے سورج کہ میں نہیں دیتا سب کچھ ٹھپ ہو جائے سورج بھی لگا رہے زمین بھی لگی رہے بادل نہ اٹھیں اٹھیں تو کھارے اٹھیں ولاؤ نشاؤ جال نہ ہو جادن. ہم چاہتے تو ہم اسے کھارا بھی بنا سکتے تھے پانی اٹھتا تو نمک سمیت اٹھتا ہے ہاں میں قانون بنایا ہے کہ نمک کچرا نیچے رہ جاتا ہے اور بالکل صاف پانی اٹھتا ہے وہاں سے میٹھا پانی کھارے سمندر سے میٹھا پانی اٹھتا ہے برستا ہے اور کچھ محفوظ ہو جاتا ہے وہاں ٹھنڈے علاقے رکھے ہیں اللہ نے وہ فریج ہے اللہ کے تاکہ سال بھر ان کو تھوڑا تھوڑا ملتا رہے پھر گرمی لاتا ہے تاکہ وہ پگلے اور ان کو ملے اگر اللہ چاہتا تو یہ ممکن تھا کہ نمک بھی ساتھ اڑ جاتا اور نمکین پانی جہاں جہاں برستا کیا حالت ہوتی کھیتی اس نے کتنے نوکر لگا رکھے تمہارے زمین و والمان کی ہر چیز مسلمان ہے اس کی مطیع و مابردار ہے ایک تمہیں تھوڑا سا اختیار ملا ہے تم بھی مسلمان ہو گے تو زندگی سوکھی گزر جائے گی تمہاری اس لیے کہ باقی ساری کائنات مسلمان ہیں اسی رخ پہ چلو گے تو آسانی رہے گی اس رخ کے خلاف چلو گے کتنی دیر چلو گے رشیا کتنی دیر چل لیا ہے یورپ کتنی دیر چل رہے گا لگے فیملی لائف ان کی رائے فیملی کے اندر پانچ سال کی ایوریج ہے پانچ سال جو, جو جوڑا اکٹھا رہ لے یورپ کے اندر ان کے یہاں وہ آئیڈیل جوڑا ہوتا ہے خود ہی جی شادی ہوئی ہے پانچ سال ہو گئے کوئی طلاق نہیں ہوئی اور ہمارے یہاں یعنی نے کہا کرتا کہ منگنی میں ہی پانچ سات سال گزر جاتے کیا ان کے پاس سارے خزانے تم دبائے بیٹھے اخلاقی نظام تمہارے پاس سب سے بہترین یورپ کی جو عورت مسلمان ہوتی ہے اور برقع پہنتی ہے تو کہتی ہے میں تو صحرا سے نخلستان میں آ گئی تب دھوپ سے ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ان کے تاثرات پڑھے ان کے آرٹیکل پڑھے ان کے مضامین پڑھے ان کے انٹرویوز پڑھے آپ کو پتہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اخلاقی نظام جتنا آپ کا بہترین ہے فیملی نظام جتنا آپ کا بہترین ہے آج بھی بڑے سے بڑا صاحب باپ کے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتا باپ بوڑھا ہے مار بھی نہیں سکتا ڈانٹ بھی نہیں سکتا منہ سے اس کے بعد بھی سیدھی طرح نہیں نکلتا لیکن وہ آج بھی اس کے سامنے اسی طرح جا کے بیٹھتا جس طرح بچپن میں بیٹھا کرتا وہ ایسے اس کو جھڑک لے تو سن بھی لیتا یہ تمہارے کہاں کا قانون ہے کہ دیکھ کبھی کندھے بھی ان کے سامنے اچکانا او نہیں اور اس کے جھڑکنے پہ اس کی طرف سے کسی زیادتی پر فلا کا کور نہ ہوا اس بنا کرنا بوڑھے کا دل بڑا نازک ہوتا ہے بچے کا دل ہوتا ہے جس طرح بچہ روٹ جاتا ہے آپ ذرا سی بات کرے تو وہ روٹ جاتا ہے اور پھر آپ کو منانا پڑتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے اور وہ تمہیں بچپن میں منا چکے اب تمہاری باری ہے اب تم اسے مناؤ اب لوگ مہندا کر کے بارا اوکل ہوما تمہاری خوش قسمتی سے اگر بڑھاپے میں تمہیں یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک مل جائے فلا تقل ہوما اف تو کبھی نے اف نہیں کرنا یہ وہ سب سے چھوٹا کلمہ ہے جو کوئی آدمی کسی کے اظہار ناراضگی کے لیے کر سکتا ہے ولا ان اور کبھی بھی ان کو جھڑکنا نہیں وق اللہ ہوما کویما بات نرمی سے ان کے ساتھ کرنی وخلہ جنا ہر ظلم اور ہمیشہ ظلم سے ذلت سے تم کچھ بھی نہیں ہو آج تم ہیڈ آف دی سٹیٹ ہو لیکن اس کی گندگی کا ایک قطرہ ہو جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے تم کچھ بھی نہیں ہو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کسی کے لیے تم صدر صاحب ہوگے کسی کے لیے تم مینیجر صاحب ہو گے کسی کے لیے تم ڈائریکٹر صاحب ہو گے جب تک اس کی گندگی کا خطرہ ہے چانے جھکا کے رکھو اس کے لیے مینیجر نہیں ہو بخد لما جنا حضمن رحما اور پیار بھی ہونا چاہیے اور تم زندگی بھر بھی اس کی خدمت کرتے رہو تم اس کا احسان نہیں چکا سکتے اللہ سے دعا کیا کروا رہی الا جتنا رحم انہوں نے میرے اوپر کیا تھا میں اس کا بدلا نہیں دے سکتا الہ تو ان پر رحم کر اس رحم کو میری طرف سے میں وہ قرض لوٹا دوں ان پر رحمت کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجت الوداع کیا تو آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے اپنی ماں کو اٹھایا اس اپنے کندھے پر اور انہوں نے طواف کیا صحیح کی عرفات منا مزدلفہ سے گما کے لائے جب تو وہاں حفاظت کروا رہا تھا وہ آدمی تو اس نے حضور کے پاس فارغ ہو کے آیا اور اس نے کہا کہ حضور کیا. میں اپنی ماں کو یمن سے اٹھا کر لایا ہوں اپنے کندھے پر اور میں نے اس کے ساتھ وہ کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی میں نے سارا حج اپنے کندھوں پر اس کو کروایا ہے اور میری ماں بالکل چڑیا کے بچے کی طرح اس کے منہ میں دانت بھی کوئی نہیں میں چبا کے کھانا اس کے منہ میں رکھتا اس کا پیشاب بھی صاف کرتا اس کا بستر بھی بدلی کرتا حضور کیا اس کا کوئی حق مجھ سے ادا ہو گیا ہے آپ نے فرمایا ایک رات کا بھی نہیں انہا کا ماں تھا یہ سارے کام یہ کر چکی ہے تیرے ساتھ تو انہیں تو کندوں پر اٹھایا نا اس نے تو بڑی نازک جگہ پر تمہیں اٹھایا ہوا تھا ذرا سا کھانا زیادہ کھا لینا نہ سویا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے پتہ نا ذرا سی اوور فیڈنگ ہو جائے پانی زیادہ پی لیں آپ نہ سو سکتے نہ بیٹھ سکتے نا مہینے اس حالت میں رکھتی ہے پیٹ میں آپ وہ بچہ جو آپ ایک ہاتھ پر لے کر اسپتال میں لائن میں لگے نا تو تھک جاتے ہیں اور اس نے نازک ترین ڈیلی میں اندر رکھا ہے اور کتنا وزن رکھا سالڈ بچہ نہیں ڈبل اس کے ساتھ گندگی اندر ہوتی ہے اگر بچہ جو ہے وہ دس پاؤنڈ کا بارہ پاؤنڈ کا تو سمجھ سمجھنے کہ اس نے پچیس یا تیس پاؤنڈ رکھا ہے پیٹ کے اندر آپ نے فرمایا وہ سب کچھ تیرے ساتھ کر چکی ہے جو تو کر رہا ہے لیکن یہ سب کچھ کر کے بھی وہ تیرے جینے کی دعائیں کرتی تھی تو اس کے مرنے کی دعائیں کر رہا حرک نیت کا کر رہا ہے تو لیکن دل کے اندر یہ ہے کہ کب جائے گی جان اور وہ یہ سب کرتی تھی اور دہائی جاتی تھی, تھی تم ذرا سا سب دکھتا تھا تو بے قرار ہو جاتی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا آپ کے پاس یہ اخلاقی نظام موجود ہے سیکریفائی کرو قربانی دو کیوں یہ ضائع نہیں جائے گا تمہیں لوٹا دیا جائے گا جو تم دو گے اصل میں تم نے بیجا ہے اب دنیا مجرات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو دو گے اسے اللہ کے یہاں دیکھ لوگے انٹا کن اسکال حبا کن خرد فات فیسرت قیامت لے آئے گا فمن ومن یا مل مسکال تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو خرچ نہیں ہوتا رکلے پہ ہوں وہ اس کا ایوج دے گا اور دیتا بھی تمہارے یہاں یہ ہے تمہارے یہاں وہاں ماں باپ کی جتنی عزت ہے یوروپ میں کسی کی بھی نہیں مادر ملکا کی بھی اتنی نہیں تمہارے یہاں کہا گئے باپ کو پیار کی ایک نگاہ سے دیکھنے کا ایک مقبول حج کے برابر سوال حج تو ہم سارے کرتے ہیں کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ مقبول ہے یا نہیں ایک نگاہ کیا خرچ ہوتا ہے پیار کی ایک نگاہ بچپن میں بھی تو پیار کرتے رہے نا وہ باپ تیری دنیا ہوتی تھی وہ تیرا آئیڈیل ہوتا تھا وہی وہ تیرا ہیرو ہوتا تھا وہی وہ سب سے زیادہ تجھے طاقتور نظر آتا تھا آج وہ کمزور ہے تو نگاہ وہی پیار والی ہو ایک حج کا ثواب ایک سا بھی کھڑے ہو حضور میرے والد میرے گھر میں ہی رہتے ہیں اگر میں سو دفعہ دن میں دیکھوں پیار سے تو آپ نے فرمایا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں سو حج کے سواب اور آپ نے فرمایا کہ ماں اور باپ جنت کے دو دروازے ہیں جو چاہے ان کے ذریعے جنت میں چلا جائے اس کو بند اور آپ نے فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جسے بڑھاتے ہیں اس کے ماں باپ ملے اور پھر انہوں نے جنت میں نہیں داخل کیا اسے. اس کے گھر میں تیر کا کنواں نکلا اور وہ جنت میں نہیں گیا یہ کون کہہ رہا ہے جبرائیل امین اور حضور کیا کہہ رہے ہیں امین تو کہنے کا مقصد یہ ہے معاشی نظام بہترین آپ کے پاس سیاسی نظام خلیفہ کو جمعے کے دن ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے آپ پوچھ سکتے ہیں سرکار کل مالے غنیمت میں ایک ایک چادر ملی ہے اور اس چادر سے ہمارے کرتے تو بنے نہیں آپ کا کیسے بن گیا اور اس کو وہی جواب دینا ہوگا تب اس کے پیچھے نماز ہوگی ورنہ نماز نہیں اس کو جواب دہی وہی کرنی ہے تب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی عطا کریں گے انہوں نے کہا یہاں عبداللہ ہے کہیں عبداللہ اللہ عمر نے فرمایا جی ابا جان میں بہادر آپ نے فرمایا اس کو جواب دوں کا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر ابا کو دی تھی تو دو چادروں سے یہ اکاؤنٹ کہی ہے ہمارے یہاں تو وہ لیے بیٹھے لیے بیٹھے کہ جن کو عدالت میں طلب نہیں کیا جا سکتا وہ خدا ہو گئے ہیں وہاں تو یہ حالت ہے کہ علی وزی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین اور عدالت میں جاتے وہاں تو یہ حالت ہے کہ غلام اور آقا سواری کو شون کرتے ایک ہی گدا ہے ایک دفعہ امیر المومنین بیٹھتے ہیں غلام اس کی مہار پکڑتا ہے اور امیر المومنین سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دیتے ہیں ترتیل کے ساتھ اور جب وہ ختم ہوتی ہے تو امیر المومنین آ کر رسی پکڑ لیتے ہیں غلام بیٹھ جاتا ہے